أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفی بلاء من عظیم اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تمہیں عالِ فرعون سے نجات دی وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹے ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں زندہ چھوڑتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش تھی وإذ تأذن ربكم لئن ولئن كفقتم إن اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں مزید دوں گا اور اگر تم کفر کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بہت شدید ہے ان تکفو انتم ومن جميعا فإن حمید اور موسا نے کہا اگر تم کفر کرو گے اور وہ سب لوگ بھی جو زمین میں ہیں تو بے شک اللہ بے پرواہ اور لائے کے تعریف ہے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 وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُعْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيب کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے یعنی قوم نوح اور آد اور سمود اور جو ان کے بعد ہوئے جنہیں صرف اللہ جانتا ہے ان کے پاس ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لائے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے موہوں میں لوٹا لیے اور بولے بے شک ہم اسے نہیں مانتے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہے اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں اضطراب میں ڈالنے والا شک ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جس طرح یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اس سے نجات اللہ کا بہت بڑا احسان تھا اسی لیے بعض مترجمین نے بلاءن ان کا ترجمہ آزمائش اور بعض نے احسان کیا ہے پھر کی معنی ہے لکم لکم مطلب اس نے اپنے وعدے کے ساتھ تمہیں آگاہ اور خبردار کر دیا ہے اور یہ اہتمال بھی ہے کہ یہ قسم کے معنی میں ہو یعنی جب تمہارے رب نے اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی قسم کھا کر کہا بہوالے تفسیر ابن کثیر پھر نعمت نعمت پر شکر کرنے پر مزید انعامات سے نوازوں گا پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفران نعمت و تب شکری اللہ کو سخت ناپسند ہے جس پر اس نے سخت عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 885 پھر مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی شکر گزاری کرے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے ناشکری کرے گا تو اللہ کا اس میں کیا نقصان ہے وہ تو بے نیاز ہے سارا جہاں سارا جہاں نا شکر گزار ہو جائے تو اس کا کیا بگڑے گا جس طرح حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم كانوا على اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملك شيء یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم فیم ال صحیح مسلم البحر نمبر دو مسلم پانچ سو ستتر مطلب اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں. جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو کوئی بھی نافرمان نہ رہے مطلب تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا اے میرے بندوں اگر تمہارے اول و آخر اور تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے جو تم میں سے جو تم سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہو تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر اور انسان و جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں پس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں یا کر دوں تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈھبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے فسبحانه شأنه هو پھر مفسرین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں مثلاً انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں رکھ لیے اور کہا کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں دوسرا مطلب انہوں نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنے منہوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہو اور یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو تیسرا مطلب انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر استحزا اور تعجب کے طور پر رکھ لیے جس طرح کوئی شخص ہنسی زبد کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے چوتھا مطلب انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہوں پر رکھ کر کہا خاموش رہو پانچویں معنی اور بات بطور غیز و غضب کے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لے لیے جس طرح منافقین کی بابت دوسرے مقام پر آتا ہے ابو العین میل <الْغَيض> سرا آل عمران آیت ایک 119 وہ تم پر اپنی انگلیاں غیر و غضب سے کاٹتے ہیں امام شوکانی اور امام طبری رحم اللہ نے اسی آخری معنی کو ترجیح دی ہے پھر مری بن یعنی ایسا شک کہ جس سے نفس سخت قلق اور اضطراب اور اضطراب میں مبتلا ہے फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं قال تو اصولهم اف بالله شكوا فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم ويؤخركم إلى أجل مسمى قانون ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتون بسلطان مبين ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اس اللہ کی بابت شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے او تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے وہ کہنے لگے تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے لہٰذا ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل معجزہ لے آؤ قالت لهم ان, بشر مثلكم ولكن المؤمنون ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں اور لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر احسان کرتا ہے اور ہمیں اختیار نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم تمہارے پاس کوئی نشانی یا دلیل لا سکیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے وما لنا الا نتوکل على الله وقد هدانا سبُلنا ولنصبر على ما اذیتمونا وعلى الله فليتوکل المتوکلون اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر توقل نہ کریں جبکہ وہ ہمیں ہماری راہیں دکھا چکا ہے اور ہم ان ایزاؤں پر ضرور صبر کریں گے جو تم ہمیں دیتے ہو اور پس توقل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے وقال الذين كفروا برسلهن لنخرجنكم من اضلالنا او لا تعودون في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لا نهلكن الظالمين اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا تم ضرور بالضرور ہمارے دین میں لوٹاؤ گے چنانچہ ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ظالموں کو کہ ہم ظالموں کو ضرور حلاک کر دیں گے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَظَّمِمْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں اس طرح زمین میں آباد کریں گے یہ انام اس کے لیے ہے کہ جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری وعید سے ڈرا اب چلتے نایات کی تفسیر کے طرف یعنی تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے علاوہ ازیں وہ ایمان و توحید کی دعوت بھی صرف اس لیے دے رہا ہے کہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے اس کے باوجود تم اس خالق عرض و سما کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس کی دعوت سے تمہیں انکار ہے پھر یہ وہی اشکال ہے جو کافروں کو پیش آتا رہا کہ انسان ہو کر کس طرح کوئی وہی الہی اور نبوت و رسالت کا مستحق ہو سکتا ہے اور یہی اشکال بانداز دیگر آج کل کے بعض مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بشر نہیں نور تھے ہدا پھر یہ دوسری رکاوٹ ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں جب کہ تمہارا مقصد ہمیں ان کی عبادت سے ہٹا کر الہ واحد کی عبادت پر لگانا ہے دلائل و معجزات تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے ہیں یہ ہوتے تھے اس سے مراد ایسی دلیل یا معجزہ ہے جس کے دیکھنے کے وہ آرزو مند ہوتے تھے جیسے مشرقین مکہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے معجزات طلب کیے تھے جس کا تذکرہ سور بنی اسرائیل میں آئے گا رسولوں نے پہلے اشکال کا جواب دیا کہ یقینا ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں لیکن تمہارا یہ سمجھنا غلط ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی بعض انسانوں کو وہی و رسالت کے لیے چن لیتا ہے اور تم سب میں سے یہ احسان اللہ نے ہم پر فرمایا ہے پھر ان کے حسب منشا مجزے کے سلسلے میں ان کے حسب منشا معجزے کے سلسلے میں رسولوں نے جواب دیا کہ موجزے کا صدور ہمارے اختیار میں نہیں یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے پھر یہاں مومنین سے مراد اول خود انبیاء ہے یعنی ہمیں سارا بھروسہ اللہ ہی پر رکھنا چاہیے جیسا کہ آگے فرمایا آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں پھر کہ وہی کفار کی شرارتوں اور صفاحتوں سے بچانے والا ہے پھر جیسے اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُوْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُودَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ سورہ صافات آیت نمبر 171 سے 173 تک اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے ان بندوں کے حق میں جو رسول ہیں کہ بے شک وہ منصور اور کامیاب ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا کہتے سورہ مجادل آیت نمبر اکیس اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب ہوں گے پھر یہ مضمون بھی اللہ نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے مثلاً <الصالحون> سورہ امبیا آیت نمبر ایک سو پانچ ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین کے وارث ہوں گے میرے سالح بندے مزید دیکھیے سرہ آراف آیت نمبر ایک سو اٹھائیس سے ایک سو سنتیس تک چنانچہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی آپ کو بادل نخواستہ مکے سے نکلنا پڑا لیکن چند سالوں کے بعد ہی آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کو نکلنے پر مجبور کرنے والے ظالم مشرقین سر جھکائے سر جھکائے کھڑے سزا کے منتظر تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق عظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے لا تثریب علیکم کہہ کر چند ایک کے سوا سب کو معاف کر فرما دیا صلوات اللہ وسلم علیہ پھر جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَأَمَّا من خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى سورہ نازیات آیت نمبر چالیس اور اکتالیس جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس نے خواہش سے روک رکھا یقینا جنت اس کا ٹھکانہ ہے سورہ رحمان آیت نمبر چھیالیس جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں پھر اللہ تعال فرماتے ہیں اور انہوں نے فتح مانگ کی اور ہر سرکش انعد رکھنے والا ناکام ہوا من ورائه جہنم اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلائے جائے گا یا تجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ جسے وہ گھوٹ گھوٹ پیے گا مگر حلق سے نہ اتار سکے گا اور ہر طرف سے اس کو موت آئے گی جبکہ وہ مرے گا نہیں اور اس کے آگے نہایت سخت عذاب ہوگا جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے نیک اعمال کی مثال راکھ جس پر آندھی کے دن روز کی ہوا چلی زور کی ہوا چلی آندھی کے دن زور کی ہوا چلی جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے الم ان ان جدید کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے عزیز اور اللہ کے لئے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں مرزون الله جميعا امرزون الله جميعا فقال الضعفاء روز سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے پھر کیا تم ہم سے اللہ کا کچھ عذاب دور کر سکتے ہو وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں بھی ہدایت کرتے اب ہمارے لیے برابر ہے خواہ ہم روئیں پیٹیں یا صبر کریں ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں اب چلتے ہیں نایات کی تفسیر کے طرف اس کا فعال ظالم مشرک بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے بلاخر اللہ سے فیصلہ طلب کیا یعنی اگر یہ رسول سچے ہیں تو یا اللہ ہم کو اپنے عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دے جیسے مشرقین مکہ نے کہا او سورہ انفال آیت نمبر بتیس اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر پتھر پتھر بھر سا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کر دے یا جس طرح جنگ بدر کے موقع پر بھی مشرقین مکہ نے اسی قسم کی آرزو کی تھی جس کا ذکر اللہ نے سورہ انفال آیت نمبر انیس میں کیا ہے یا اس کا فائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ انہوں نے اللہ سے فتح و نصرت کی دعائیں کیں جنہیں اللہ نے قبول کیا پھر صدید پیپ اور خون جو جہنمیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے بہا ہوگا بعض احادیث میں اسے وصارت و اہل نار بہوالے مسند احمد پانچویں جلد صفحہ نمبر ایک مطلب جہنمیوں کے جسم سے نچوڑا ہوا کہا گیا ہے اور بعض احادیث میں ہے کہ یہ صدید اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے قریب پہنچتے ہی ان کے چہرے کی کھال جھلس کر گر پڑے گی اور اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی ان کے پیٹ کی آنتیں پخانے کے راستے باہر نکل پڑیں گی رائد اللہ عمن پھر یعنی انواع و اقسام کے عذاب چکھ چکھ کر وہ موت کی آرزو کرے گا لیکن موت وہاں کہاں وہاں تو اسی طرح دائمی عذاب ہوگا پھر قیامت والے دن کافروں کے عملوں کا بھی یہی حال ہوگا کہ اس کا کوئی اجر و ثواب انہیں ملے گا نہیں یا نہیں ملے گا پھر یعنی اگر تم نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ وہ تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے یہی مضمون اللہ نے پندرہ سے سترہ اور سورہ محمد آیت نمبر اٹھتیس اور سورہ معاہدہ آیت نمبر چون سورہ نساء آیت نمبر ایک سو میں بھی بیان کیا ہے پھر یعنی سب میدان حشر میں اللہ کے رو برو ہوں گے کوئی کہیں چھپ نہیں سکے گا یا نہ سکے گا پھر بعض کہتے ہیں کہ جہنمی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت میں اس لیے ڈالا ہے یا جنتیوں کو جنت اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے تھے آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آہزاری کریں چنانچہ وہ روئیں گے اور خوب آہذاری کریں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت ان کے صبر کرنے کی وجہ سے ملی چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں پھر وہ صبر کا بھرپور مظاہرہ کریں گے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا بس اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا جزا و فضا اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں یہ ان کی باہمی گفتگو جہنم کے اندر ہوگی قرآن کریم میں اس کو اور بھی کئی جگہ بیان کیا گیا ہے مثلا سورہ مومن آیت نمبر سینتالیس اور اڑتالیس سورہ آ آیت نمبر اٹھتیس اور انتالیس سورہ احزاب آیت نمبر چھیاسٹھ سے اٹھاسٹھ اس کے علاوہ وہ آپس میں جھگڑیں گے بھی اور ایک دوسرے پر گمراہ کرنے کا الزام دھریں گے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جھگڑا میدان حشر میں ہوگا اس کی مزید تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ صبح آیت نمبر اکتیس سے تینتیس میں بیان فرمائی ہے فِرَّ الله تَعَالَى فَرْمَاتَه وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَما كان لعَلَْكُم م سُطانٍ إِللاا آ دَعتُكُمْ فَسْتَجَبَتُمْ ل فَلا تَلمون وَلُمُ آافُسَكُم م أَنَ بمُصْرِخِكُمْ وَمَا آاتُم بمُصِْخِيَ إي كَفَرْتُ بِمَا أَشَكتُمون مِن قبلَلُ إ الظَّالِمِينَ لهُمْ عذااب أَليم. اور جب جنت یا جہنم کے معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا بےشک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی میں نے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی زور نہ تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو میں تمہارا میں تمہارا فریاد رس نہیں اور نہ تم میرے فریاد رس ہو بلا شبہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے ادخل الذین آمنوا من جنت تجری من تحتها تجری من سلام اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ وہاں رہیں گے وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہوگی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اہل ایمان جنت میں اور اہل اہل کفر و شرک جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان جہنمیوں سے کہے گا پھر اللہ نے جو وعدے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کیے تھے کہ نجات میرے پیغمبروں پر ایمان لانے میں ہے وہ حق تھے ان کے مقابلے میں میرے وعدے تو سراسر دھوکہ اور فریب تھے جس طرح اللہ نے فرمایا ایک نمبر 120 شیطان ان سے وعدے کرتا اور آرزوئیں دلاتا ہے لیکن شیطان کے وعدے اور آرزوئیں محض دھوکا ہیں پھر دوسرا یہ کہ میری باتوں میں کوئی دلیل و حجت نہیں ہوتی تھی نہ میرا کوئی دباؤ تم پر تھا پھر ہاں میری صرف دعوت اور پکار تھی تم نے میری بے دلیل پکار کو تو مان لیا اور پیغمبروں کی دلیل و حجت سے بھرپور باتوں کو رد کر دیا پھر اس لیے کہ قصور سارا تمہارا اپنا ہی ہے تم نے عقل و شعور سے ذرا کام نہ لیا دلائل واضح کو تم نے نظر انداز کر دیا اور مجرد دعوے کے پیچھے لگے رہے جس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں تھی پھر یعنی نہ میں تمہیں اس عذاب سے نکلوا سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو اور نہ تم اس قہر و غضب سے مجھے بچا سکتے ہو جو اللہ کی طرف سے مجھ پر ہے پھر مجھے اس بات سے بھی انکار ہے کہ میں اللہ کا شریک ہوں اگر تم مجھے یا کسی اور کو اللہ کا شریک گردانتے رہے تو تمہاری اپنی غلطی اور نادانی تھی جس اللہ نے ساری کائنات بنائی تھی اور اس کی تدبیر بھی وہی کرتا رہا بھلا اس کا کوئی شریک کیوں کر ہو سکتا تھا پھر بعض کہتے ہیں کہ جملہ بھی شیطان ہی کا ہے اور یہ اس کے مذکورہ بیان کا تتمہ ہے بعض کہتے ہیں کہ شیطان کا کلام من قبلو پر ختم ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا مستقلن کا کلام ہے پھر یہ اہل شقاوت۔ اہل کفر کے مقابلے میں اہل سعادت اور اہل ایمان کا تذکرہ ہے ان کا ذکر ان کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اہل ایمان والا کردار اپنانے کا شوق اور رغبت پیدا ہو پھر یعنی آپس میں ان کا تحفہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا علاوہ عظیم فرشتے بھی ہر ہر دروازے سے داخل ہو کر داخل ہو ہو کر انہیں سلام عرض کیا کریں گے